اگر کوئی بچپن سے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کو کیسے معلوم ہو کہ اس کی کتنی نمازیں قزا ہیں اب یہ تو وہ بتائے گا بھائی حساب میں کیسے بتاؤں گا اس کے بچپن کا حساب یہ تو اپنے قیاس کرے ایک حساب ہے اور حساب کے متعلق اغلب جہاں گمان ہو اور اس میں دیکھ لے کہ میری ایک سال کی یا دو سال کی نمازیں مجھ پر ہیں ان کو قزا کرے اور یہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں قزا کرے گا اس کے ذمے اگر فرض نہیں ہو وہ نفل ہو جائیں گے ٹھیک ہے امامت کے کیا احکامات اور فرائض ہیں یہ تو بہت لمبے ہیں آپ کو امام بننا ہو تو علیہ سے مجھ سے مل دیجیے گا سب سمجھا دوں گا مگر اتنی زیادہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھتا ہو متقی پرہیزگار ہو تہارت کے مسائل جانتا وضو اور غسل کے مسائل جانتا ہوں قرأ صحیح پڑھ سکتا ہو اور نماز میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کا تدارک کیا, جاسا, کس میں سجدے کیا جا کس میں سجد ساؤ کیا جائے کس میں سجد سو نہیں ہے کم سے کم یہ موٹی باتیں تو جانتا ہوں مستقل اگر امامت کرنی ہے تو اس کو پھر پورے شرعی احکامات سے واقفیت چاہیے بلکہ ایک قول یہ ہے جو بہت شاندار کہ امامت جیب سے پیسے دے کر اگر جان چھوڑانی پڑ جائے تو چھوڑا لو سمجھے اور موزنی اذان کہنا کچھ دے کر کے بھی حاصل کرنا ہو تو کر لو اس لیے کہ اس میں سوفیسہ ذمہ داری ہے اور اس میں ذمہ داری نہیں ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت میں کل بڑے بڑے کر و فر والے لوگوں کے سر جھکے ہوں گے اور جن کے سر اٹھے ہوں گے وہ موزن ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے والے ہیں اللہ ان کی گردنوں کو بلند فرمائے گا کل قیامت